بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے پاسم تلکل ہدوں للمؤمنین الکومتی یہ آیات ہیں قرآن اور کتاب مبین کی ہدایت اور بشارت ان ایمان لانے والوں کے لیے جو نماز قائم کرتے اور زکاط دیتے ہیں اور پھر وہ ایسے لوگ ہیں جو آخرت پر پورا یقین رکھتے ہیں بل اخروتی الکلین سو فل اخروتی ہوں الخسو حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے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 اور جو اس کے ماحول میں ہے پاک ہے اللہ سب جہان والوں کا انا دگار ان العزیز الحقی اے موسا یہ میں ہوں اللہ زبردست اور دانا ساک فلم تز کل مو ملت مسل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 ج مسم کو لوہ سیم می وجہ دن وسائی کو نچم وی پک نا کب سیدی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 نملو مسکین کم لنک سلئی مئ من کم سلئی منو جنو دوں شو ایک مرتبہ وہ ان کے ساتھ کوچ کر رہا تھا یہاں تک کہ جب یہ سب چیوٹیوں کی وادی میں پہنچے تو ایک چیونٹی نے کہا اے چیونٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ کہیں ایسا نہ ہو کہ سلمان اور اس کے لشکر تمہیں کچل ڈالیں اور انہیں خبر بھی نہ ہو فتبسم ضاحکا من قولها وقال رب اوزعنی وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک اللتی سلیمان اس کی بات پر مسکراتے ہوئے ہنس پڑا اور بولا اے میرے رب مجھے قابو میں رکھ کہ میں تیرے اس احسان کا شکر ادا کرتا رہوں جو ت نے مجھ پر اور میرے والدین پر کیا ہے اور ایسا عمل سولحے کروں جو تجھے پسند آئے اور اپنی رحمت سے مجھ کو اپنے سالے بندوں میں داخل کر اول, اول ایک اور موقع پر سلیمان نے پرندوں کا جائزہ لیا اور کہا کیا بات ہے کہ میں فلاں خود کو نہیں دیکھ رہا ہوں کیا وہ کہیں غائب ہو گیا ہے میں اسے سخت سزا دوں گا یا ذبح کر دوں گا ورنہ اسے میرے سامنے معقول وجہ پیش کرنی ہوگی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 تملكهم من كل شيء ولها عرش میں نے وہاں ایک عورت دیکھی جو اس قوم کی حکمراں ہے اس کو ہر طرح کا سرو و سامان بخشا گیا ہے اور اس کا تخت بڑا عظیم الشان ہے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 اللہ جی افری جچتا اللہ الحل اب شاوئی میں نے دیکھا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 اللہ کے جس کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں جو عرش عظیم کا مالک ہے سلیمان نے کہا ابھی ہم دیکھے لیتے ہیں کہ تُو نے سچ کہا ہے یا تو جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے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 چب کری سلئی اللہ تلو علیہ و ت نے مسلم ملکا بولی اے اہل دربار میری طرف ایک بڑا اہم خط پھینکا گیا ہے وہ سلیمان کی جانب سے ہے اور اللہ رحمان و رحیم کے نام سے شروع کیا گیا ہے مضمون یہ ہے کہ میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور مسلم ہو کر میرے پاس حاضر ہو جاؤ کلتونی امرا امر تشہد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 کہ میرے ایل جی کیا جواب لے کر پلٹتے ہیں فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا آتَاكُمْ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ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 لو دل بل نم بل نخجن ول نجن دلتوں ای سفیر واپس جا اپنے بھیجنے والوں کی طرف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 قبل اس کے کہ وہ لوگ مٹی ہو کر میرے پاس حاضر ہوں جنوں میں سے ایک کبھی ہےکل نے عرض کیا میں اسے حاضر کر دوں گا قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں۔ میں اس کی طاقت رکھتا ہوں اور امانت دار ہوں پال لگی آئل دہوں منل کی کبھی البھی پبل ائی اب تد عی کا پرفو فلم مستفی ون آئند ربی اشکر اکبور امن شکر فن اشکر امن شرف ان ربی ونی کری جس شخص کے پاس کتاب کا ایک علم تھا وہ بولا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 کیونکہ وہ ایک کافر قوم سے تھی تیل ممرد من حسیبت قالت اندری پال مع رب العالمين اس سے کہا گیا کہ محل میں داخل ہو اس نے جو دیکھا تو سمجھی کہ پانی کا حوص ہے اور اترنے کے لیے اس نے اپنے پائنچے اٹھا لیے سلیمان نے کہا یہ شیشے کا چکنا فرش ہے اس پر وہ پکار اٹھی اے میرے رب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 اصل بات یہ ہے کہ تم لوگوں کی آزمائش ہو رہی ہے وَكَانَ فِي تِسْعَةُ رَحْقِ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا اس شہر میں نو جھے دار تھے جو ملک میں فساد پھیلاتے اور کوئی اصلاح کا کام نہ کرتے تھے قالوا تقاسموا باللہ ثم ما و انہوں نے آپس میں کہا خدا کی قسم کھا کر عہد کر لو کہ ہم سولے اور اس کے گھر والوں پر شبخون ماریں گے اور پھر اس کے ولی سے کہہ دیں گے کہ ہم اس کے خاندان کی ہلاکت کے موقع پر موجود نہ تھے ہم بالکل سچ کہتے ہیں مَكْرًا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ یہ چال تو وہ چلے اور پھر ایک چال ہم نے چلی جس کی انہیں خبر نہ تھی سکنا پب تم اکریم اجمائ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 ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں منو کیا نو چکو اور بچا لیا ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے اور نافرمانی سے پرہیز کرتے تھے تم تو بس اَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِن دُونِ النِّسَاءً بل تم قوم تجہروں اور لوت کو ہم نے بھیجا یاد کرو وہ وقت جب اس نے اپنی قوم سے کہا کیا تم آنکھوں دیکھے بدکاری کرتے ہو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 آخرے کار ہم نے بچا لیا اس کو اور اس کے گھر والوں کو بجز اس کی بیوی کے جس کا پیچھے رہ جانا ہم نے طے کر دیا تھا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مطرًا فَسَاء مطر المنذرين اور برسائی ان لوگوں پر ایک برسات بہت ہی بری برسات تھی وہ ان لوگوں کے حق میں جو متنبے کیے جا چکے تھے <الحمد> وسلام <افطفا> اے نبی کہو حمد ہے اللہ کے لیے اور سلام ہے اس کے ان بندوں پر جنہیں اس نے برکسیٹہ کیا ان سے پوچھو اللہ بیٹر ہے یا وہ معبود جنہیں یہ لوگ اس کا شریک بنا رہے ہیں ان سم زل لم فتم فتم ہدت بہ جنگ تم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 اللہ بل لا اور وہ کون ہے جس نے زمین کو جائے قرار بنایا اور اس کے اندر دریا رواں کیے اور اس میں پہاڑوں کی میخیں گاڑ دیں اور پانی کے دو ذخیروں کے درمیان پردے حائل کر دیے کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی ان کاموں میں شریک ہے نہیں بلکہ ان میں سے اکثر لوگ نادان ہیں ائی بل مب شو او اجانو خلس الم ت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 امی کسی گرو مچھل بری بہری ویل بھن سی لوش دل ہل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 اَمَّنْ أم يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَئِلَاہُمْ مَعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ اور وہ کون ہے؟ جو خلق کی ابتدا کرتا ہے اور پھر اس کا ارادہ کرتا ہے اور کون تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی ان کاموں میں حصے دار ہے کہو کہ لاؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو قل لا يعلم من في السماوات والأرض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 یہ منکرین کہتے ہیں کیا کہ جب ہم اور ہمارے باپ دادا مٹی ہو چکے ہوں گے تو ہمیں واقعی قبروں سے نکالا جائے گا یہ خبریں ہم کو بھی بہت دی گئی ہیں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 نبی ان کے حال پر رنج نہ کرو اور نہ ان کی چالوں پر دل تنگ ہوتی وہ کہتے ہیں کہ یہ دھمکی کب پوری ہوگی اگر تم سچے ہو قل عسى ان يكون بعض تستعجلون کہو کیا عجب کے جس عذاب کے لیے تم جلدی بچا رہے ہو اس کا ایک حصہ تمہارے قریب ہی آ لگا ہو وَإن ربك لدو فضل على الناس ولكن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 لری بس اے نبی اللہ پر بھروسہ رکھو یقیناً تم سریح حق پر ہو انك لا تُسْمِعُ کرسم علم تسم اد مُدْبِرِينَ دل بول لوں مسلم تم مردوں کو نہیں سنا سکتے نہ ان بہروں تک اپنی پکار پہنچا سکتے ہو جو پیٹ پھیر کر بھاگے جا رہے ہوں اور نہ اندھوں کو راستہ بتا کر بھٹکنے سے بچا سکتے ہو تم تو اپنی بات انہی لوگوں کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں اور پھر فرما بردار بن جاتے ہیں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 من كل امت فوجا من من يكذب فهم يوزعون اور ذرا تصور کرو اس دن کا جب ہم ہر امت میں سے ایک فوج کی فوج ان لوگوں کی گھیر لائیں گے جو ہماری آیات کو چھپلایا کرتے تھے پھر ان کو ان کی اقسام کے لحاظ سے درجہ بدرجہ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 جو ایمان لاتے تھے وَيَوْمَ يُنفَقُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهِ وَكُلٌّ اور کیا گزرے گی اس روز جبکہ سور پھونکا جائے گا اور ہول کھا جائیں گے وہ سب جو آسمانوں اور زمین میں ہیں سوائے ان لوگوں کے جنہیں اللہ اس ہول سے بچانا چاہے گا اور سب کان دبائے اس کے حضور حاضر ہو جائیں گے وترالجبال تحسبها جامدہ وهي تمر مر والسحاب صنع الله الذي اتقن كل شيء ان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 ومن جاء فَكُبَّتْ سی فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا تم تَعْمَلُونَ اور جو برائی لیے ہوئے آئے گا ایسے سب لوگ اوندھے منہ آگ میں پھیے جائیں گے کیا تم لوگ اس کے سوا کوئی اور جزا پا سکتے ہو کہ جیسا کرو ویسا بھرو انما ما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وامرت ان اكون من المسلمين وان اتلو القران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 ان سے کہو تعریف اللہ ہی کے لیے ہے ان قریب وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھا دے گا اور تم انہیں پہچان لو گے اور تیرا رب بے خبر نہیں ہے ان امال سے جو تم لوگ کرتے ہو